بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر بیالیس کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لو تھی اب ہمارا اختتام کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں اور آج سے جو ہم ٹاپک شروع کریں گے وہ انشاءاللہ ہر آخر تک چلے گا اور اس کے بعد آخری لیکچر میں میں انشاءاللہ تمام چیزوں کو جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اس آخری موڈ پہ آئی مین ایکچولی تو سافٹ ویئر انجینئرنگ بہت لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے میں کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور کنسٹرکشن اٹ سیلف ونس اگین اس میں بھی اور بہت سارے اینگلس آ جاتے ہیں ہم نے تمام چیزوں کا احاطہ تو نہیں کیا لیکن ہم تقریباً موٹی موٹی چیزوں کا یا زیادہ اہم چیزوں کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں تو آج جس موضوع پہ ہم گفتگو اپنی شروع کریں گے وہ ہے ڈی بگنگ ڈی بگنگ کیا چیز ہے اگر آپ نے کبھی کمپیوٹر پروگرام لکھا ہے تو آپ کو یقیناً اپنا پروگرام ڈی بگ کرنے کی ضرورت پڑی ہوگی سو ڈی بگنگ کیا چیز ہے ایک طریقے سے کہ کوئی سافٹ میں پرابلم آتی ہے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اس پرابلم کو فکس کرنا اس کو ڈی بگنگ ذرا ڈی بگنگ کی تھوڑی سی میں ہسٹری کی طرف آپ کو لے چلوں ڈی بگنگ کا لفظ کدھر سے آیا اور بگ کا لفظ کدھر سے آیا تو سب سے پہلے یہ ڈی بگنگ کا جو ٹرم جو یوز کی گئی یہ ولڈ وار ٹو میں جب امریکہ میں کمپیوٹرز نئے نئے ایجاد ہوئے تھے اور کمپیوٹرز یا کمپیوٹنگ مشینز انہیں کمپیوٹر کہنا تو شاید مناسب نہیں ہے بیکاز دے ڈیڈ ناٹ ہیو اے فل فلج پار بٹ کمپیوٹنگ مشین میں ہونے کہوں گا ان کا استعمال شروع ہوا ان کمپیوٹنگ مشین میں ایک کمپیوٹنگ مشین جو سب سے شروع کی کمپیوٹنگ مشین تھی اسے 2 کا اس کا نام ہے. اسے 2 کہا جاتا ہے اس مارک ٹو مشین پہ دیر واز اے لیڈی مسز گریس ہوپر شی واز ورکنگ آن دس پروجیکٹ اور وہ پروجیکٹ تھا ولڈ وار ٹو کے حوالے سے It was one of the most important ناٹ دی موسٹ امپورٹنٹ میرا خیال ہے دنیا کا نقشہ چینج کر دیا شاید ایک وہ مین ہیٹن کا پروجیکٹ تھا جس میں ایٹم بم بنایا گیا اور دوسرا اس کے بعد شاید سب سے بڑا پروجیکٹ یہ تھا اس پروجیکٹ میں شوٹنگ کے انگلز کے بارے میں کچھ کمپیوٹر کے ذریعے ان اینگلز کو ڈیٹرمن کیا جاتا تھا کہ رینج کتنی ہے گن پہ کس طریقے سے کس اینگل سے گولہ پھینکا جائے جو جا کے اپنے نشانے پہ پڑے تو یہ کمپیوٹنگ مشین واز یوز ٹو ڈیٹرمن دی اینگلس فار دوز گنس سو اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ اس زمانے کے پوائنٹ آف ویو سے تو جب یہ کمپیوٹر مارک ٹو جو کمپیوٹر تھا جس کے ذریعے یہ اینگلس ڈٹرمین کیے جا رہے تھے اور اس پہ کام ہو رہا تھا ایک دن چلتے چلتے بند ہو گیا جب اس کو دیکھا گیا اس کو غور سے تو یہ پتہ لگا کہ باہر کھڑکی سے ایک کیڑا ایکچولی اڑ کے اس کمپیوٹر کے اندر داخل ہو گیا اور ایٹ شارٹ سرکٹڈ ون آف دی ریلیز یہ ریلیز کیا چیز ہے یہ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں جس طرح آپ کے پاس گیٹس آج کل کے دور میں سلیکان ٹیکنالوجی میں گیٹس ہوتے ہیں یہ اس سمانے میں ریلیز یوز ہوتی تھی الیکٹریکل ریلیز اور یہی اس کو سوئچ آن آف کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں یہ آپ سمجھ لیں زیرو یا ون کا بولین لاجک بیسیکلی بلڈ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی تھی تو ون آف دی ریلیز واز شارٹ سرکٹڈ اور اس شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے یہ کمپیوٹر بند ہو گیا یا اپنا کام اس نے کرنا بند کر دیا کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے اس کو کھولنا شروع کیا دیکھا کہ کیا پرابلم کہاں ہو گیا ہے تو دے فاؤنڈ دس بگ انائڈ دس کمپیوٹر اور اس وقت یہ ٹرم ڈی بگنگ واز خوائنڈ کہ جی اس کمپیوٹر میں سے وہ بگ نکال لیا تو کمپیوٹر ہیز بن ڈی بگڈ اور اس کے بعد سے جب بھی کمپیوٹر یا اس سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم آیا تو مسز ہاپر کی جو ٹیم تھی دے اسٹارٹ کالنگ ایٹ ڈی بگنگ اور اس کے بعد سے یہ ڈی بگنگ کی ٹرم اجاد ہو گئی اور آج سافٹ ویئر کی دنیا میں ایوری باڈی یوزز دس ٹرم یہ ڈی بگنگ کی ٹرم جو ہے ریئل بگ دیئر جو کیڑا ایک اس میں گھس گیا تھا لیکن آج کل جو سافٹ ہمارے پاس جو ہم ڈی کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ وہ کیڑے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی I mean these are these problems ان our software بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی ایکسٹرنل اس میں کوئی کیڑا گھس گیا ایکچولی یہ ایکسٹرنل کیڑا نہیں گھستا یہ بلکہ آپ خود جو پروگرامر جو پروگرام کر رہا ہوتا ہے وہ اس میں ڈیفیکٹ بیچ میں ڈال دیتا ہے اپنی غلطی کی وجہ سے یا کسی بھی پرابلم سے ڈیزائن کا پرابلم ہو سکتا ہے یا کوئی ہو سکتا ہے اور ہم ایک سائیکولوجیکلی وی فیل کہ جی یہ باہر سے کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا اور اس کو ہم اس لیے بگنگ کا ڈی بگنگ کا نام دیتے ہیں بہرحال یہ باہر سے ایکسٹرنل ایونٹ نہیں ہوتا اس زمانے میں تو شاید اس طرح کی پوسبلٹی تھی آج کل بہت کم ایسا ہو سکتا ہے اینی وے دیٹ واز ناٹ دا پوائنٹ بٹ لیٹس فرسٹ لک ایٹ وٹ ا بگ از سوفٹ بگ کیا چیز ہوتی ہے سوفٹ بگ کوئی بھی ایسا جو بہیویئر سافٹ ویئر کا جو آپ کے ایکسپیکٹ بہیویئر سے ہٹ کے ہو دیٹ از ابگ کہ جو کچھ لکھا گیا ہے جو کچھ جس طریقے سے اسپیسیفائی کیا گیا ہے جب وہ سافٹ ویئر اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتا تو وی کال ایٹ ابگ بیسکلی نان کمپلائنس فرام دی ایکسپیکٹ بہیویئر آف دا سافٹ ویئر اینڈ دین ڈی بگنگ بیسکلی از ٹیفائی دی bug آف source اور سورس آف دفیکٹ اینڈ دین ان فکسنگ دیٹ problem تو دونوں چیزیں اس کی ہے ڈی میں کیا چیز شامل ہے سب سے پہلے identify کرنا اس بگ کو کہ اس کا سورس کیا ہے اور اس کے بعد اس پرابلم کو فکس کرنا یہ ڈی بگنگ میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں اور بگ کیا چیز ہے بگ از اے ڈیفیکٹ ڈی بگنگ کی ذرا تھوڑی سی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا میں روشنی ڈالنا چاہوں گا میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈی بگنگ وائی از اٹ امپورٹینٹ وٹ از دی امپورٹینس آف ڈی بگنگ جس طریقے سے ہمیشہ پہلے لیکچر سے میرا خیال ہے کہ میں یہ بات کہتا آیا ہوں کہ سافٹ ویئر کا اصل مقصد کیا ہے سافٹ ویئر کا اصل مقصد یہ ہے کہ سافٹ ویئر اس طریقے سے پروڈیوس کی جائے اوور آل اس کی سافٹ ویئر کی کاسٹ جو ہے اس میں ریڈکشن ہو تو آپ اس میں سارے اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جس کو ہم نے پہلے سٹڈی کیا کنسٹرکشن کے حوالے سے جس میں ریکوائرمنٹ انجینئرنگ بھی شامل ہے جس میں ڈیزائن بھی شامل ہے جس میں کوڈنگ بھی شامل ہے جس میں ٹیسٹنگ بھی شامل ہے اور اسی میں ڈی بگنگ بھی شامل ہے ایک سروے کے مطابق تقریباً سافٹ ویئر لائف سائیکل کی جو مینٹننس فیز میں جب سافٹ ویئر چلا جاتا ہے ٹوینٹی پرسینٹ آف دی کاسٹ از اٹریبیوٹیڈ ٹو ورڈس ڈیفیکٹس ان جو ارلی ڈیولپمنٹ اسٹیجز پہ وہ ڈیفیکٹ آ گئے تھے تو جب وہ مینٹیننس میں سافٹ ویئر چلا جاتا ہے تو اس مینٹیننس ایفرٹ میں اور یاد رکھیے ہم نے مینٹنینس ایفرٹ جب ہم نے شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ مینٹیننس ایفرٹ جو ہے تقریباً 2 تھرڈ آف دی ٹوٹل سافٹ ویئر کاسٹ جو ہے وہ مینٹننس کی وجہ سے اس میں ہوتی ہے تو مینٹنس of ٹوئنٹی پرسینٹ آف دیٹ میں ٹوینٹی پرسینٹ سو ونس اگین اٹس اے بگ ممبر ٹوئنٹی پرسینٹ آف دیٹ مینٹنس ایفرٹ ایز اٹریبیوٹیڈ ڈیو ٹو دس دیس ڈیفیکٹس جو سافٹ ویئر میں جو شروع میں پہلے جب آپ نے کی اس وقت اس میں پیدا ہو گئے اور بعد میں کسی نے ڈیٹیکٹ کیا اور اس وقت ان کو ڈیبگ کیا اور پھر اس ڈیبگ پھر ان کو فکس کیا اور پھر دوبارہ سافٹ ویئر کو آگے بڑھایا تو یہ ڈیبگنگ کا پروسیس جو مینٹنس کی فیز میں آتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے اور اس میں کافی وقت اور پیسہ لگتا ہے میں ذرا چند ایگزیمپل سے اس چیز کو ذرا اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا ایک بات جو ایک طرف تو ہم نے سافٹ ویئر کی, کی ہم نے بات کی دوسرا یہ ہے کہ جب یہ سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر اس میں اس کی کاسٹ کیا ہے اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں دیٹ از آلسو اری سفیکینٹ فیکٹر اور اس کی وجہ سے ڈیبگنگ ٹیم پہ یا مینٹینس ٹیم پہ کس طرح سے پریشر ہوتا ہے امپورٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ اور اس وجہ سے ڈی بگنگ کی اہمیت اس کی اچھی بگنگ کی اہمیت ڈی بگنگ کو سمجھنے کی کس طریقے سے ڈی بگنگ کی جائے اس کی اہمیت شاید آپ پہ واضح ہو جائے کہ کی یہ کیوں امپورٹنٹ ہے تو آئیے چلتے ہیں یہ ذرا سلائڈ دیکھتے ہیں ذرا چھوٹا سا پروگرام دیکھتے ہیں 1990 میں اے ٹی میں ایک پرابلم آیا اور یہ جو ڈیفیکٹ جو ہے یہ اس پرابلم کی ایک سارٹ sort آف of اوور ویوز آپ کو دیا جا رہا ہے کہ یہ کوڈ میں کیا پرابلم تھا ود ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ کوڈ میں صرف ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اے ٹی ٹی اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہ اے ٹی ٹی دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی ہے اور ایک زمانے میں امریکہ میں دس دسوازہ منوپلی اور پھر اس منوپلی کو توڑ کے چھوٹی چھوٹی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز بنا دی گئیں جو بذات خود دنیا کی کسی اور ملک کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سے بہت بڑی کمپنی ہے تو اے ٹی one of the largest آف in the world not just in ناٹ جسٹ you know, کسی بھی اینگل سے ریوینیو اس کی, size, اس کی سے تو اے ایک بہت بڑی کمپنی تھی اور ابھی بھی ہے اور یہ بہت بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک لیجنڈ ہے ایک جائنٹ ہے تو یہ اے ٹی ٹی میں انیس سو نوے میں یہ پرابلم آیا ان کا جو نیشن وائڈ سسٹم تھا جو امریکہ میں جو ٹیلی فون سسٹم کو جو کنٹرول کر رہا تھا وہ کریش ہو گیا وہ بریک ڈاؤن آ گیا اس میں اور وہ ہیں گھنٹے ان کی پوری ٹیلی فون کی سروس جو اے ٹی ٹی جس کو سپورٹ کر رہا تھا وہ بند رہی جب اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا تو بیسیکلی دے فاؤنڈ آؤٹ کہ دیر واز اے پرابلم ان دا سافٹ ویئر اور اس پرابلم کی وجہ سے ٹریگر ڈاؤن نو گھنٹے تک وہ پوری سروس بند رہی ہے. اور وہ پرابلم کیا تھا یہ اس کی پرابلم کی آؤٹ لائن ہے یہ ایک سٹرکچر ہے دو از دس سوئچ اسٹیٹمنٹ سوئچ اسٹیٹمنٹ میں دیر از دس ون کیس اور اس کیس میں دس کیس از ایٹ لائن نمبر فور اینڈ ان دس دیر از دس ان سائڈ دس کیس دیر از دس if statement starting from line number five if statement may there is this block or then there is this break statement within this if statement at line number seven is baad yeh jub case khatm hota hai at line number 13 there is this break statement of that case so there are two break statements aeg yeh if ki بلاک کے اندر اور دوسری یہ کیس کے اینڈ پہ وچ از دا problem کیس نارملی یو there was this logical problem ایٹ دی logical problem ایچ کے تھا کہ line number 7 پہ جب یہ break کی statement آئی تو یہ break statement it basically took the control out of this case or switch statement اور یہ لائن نمبر 17 پہ کنٹرول پہنچ گیا جبکہ اصل میں یہ دیٹ ون بریک اسٹیٹمنٹ واز ایکسٹرا پرابلم دا کنٹرول وازٹر دس کنڈیشن اور جب لائن نمبر 17 پہ گیا تو بیچ میں جو لائن نمبر 12 پہ جو لکھا ہوا تھا وہ کوڈ سکپ ہو گیا اور اس کوڈ کے سکپ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم آئی اینڈ دس سسٹم واز ڈاؤن فار نائن آور اب یہ ذرا تھوڑا سا نو گھنٹے کی آؤٹیج کا ذرا مطلب بھی سمجھ لیجئے مجھے نہیں پتا کہ اس میں اے ٹی این ٹی کو کتنی کاسٹ بیئر کرنے پڑی کتنا ان کا نقصان ہوا لیکن میں کچھ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتا ہوں اور میں وہی آپ کے سامنے ذرا پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ستانوے میں میں ایم سی آئی کے ساتھ بطور ایک کنسلٹنٹ کے کام کر رہا تھا اینڈ آئی واز دسٹم اینڈ واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر پرابلم اور اس کو فکس کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے کوئی نیا ایک سسٹم بنانا تھا ہم نے تو یہ ایم سی آئی کے بارے میں بھی میں ذرا تھوڑا سے گفتگو کرتا چلوں انیس سو ستانوے میں ایم سی آئی واز دی سیکنڈ لارجسٹ لانگ ڈسٹینس کیریئر ان دونٹ اسٹیٹس آفٹر ایٹینٹی AT کے بعد یہ دوسری بڑی کمپنی تھی انیس سو ستانوے میں تو میں نے ان کے ایک سینئر مینیجر صاحب سے پوچھا کہ یہ جو آپ کی آؤٹ کی کاسٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک منٹ کی آؤٹج کی کاسٹ ایک ملین ڈالرز ہے ایم سی آئی کے لیے ایک منٹ کی آؤٹج کی کاسٹ ایک ملین ڈالرز اس کا مطلب ہے ایک گھنٹے کا مطلب ہے ساٹھ ملین ڈالر اور نو گھنٹے کا مطلب ہے مور دین ہاف اے بلین ڈالر تیس ارب روپیہ یہ اے ٹی کا نقصان تھا وہ جو نو گھنٹے یہ سسٹم آؤٹ رہا اب ذرا اس چیز کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ وائی ڈی بگنگ از امپورٹینٹ جب آپ کا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہو دین دیر آر آل سارٹس آف پریشر اس پرابلم کو جلدی سے جلدی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور جلدی سے جلدی اس کو فکس کرنا ہے تاکہ یہ سسٹم چل سکے اور جتنا آپ اس میں ڈیلے کریں گے جتنا آپ کو دیر لگے گی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور فکس کرنے میں ظاہر ہے اتنا یہ نقصان بڑھتا جائے گا تو جو ڈی بگنگ ٹیم ہوتی ہے یا جو مینٹنس والی ٹیم جو ہوتی ہے ان پہ یہ جب پروڈکشن میں سسٹم چلا جاتا ہے دین دے آر انڈر لاٹ آف پریشر ٹو فکس دا پرابلمس کوئکلی ان کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم بہت تیز ہونا چاہیے اس لیے اٹ از امپورٹینٹ دیٹ یو انڈرسٹینڈ دا ٹرکس آف ڈی بگنگ software سافٹ ویئر کے کس طریقے سے اپنی ڈی کو افیکٹو بنایا جا سکتا ہے کس طریقے سے بگس کو زیادہ جلدی ڈیٹیکٹ کر کے ان کو فکس کیا جا سکتا ہے اور یہی چیز ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے بہرحال ابھی میں وہ اے ٹی ٹی کے بارے میں میری گفتگو ختم نہیں ہوئی ایک تھوڑی سی میں آپ کو دوبارہ اسٹیٹمنٹ کی طرف لے چلتا ہوں کہ آفٹر دیٹ بگ جو اے ٹی سٹیٹمنٹ دی وہ کیا سٹیٹمنٹ تھی ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس پہ میں گفتگو کروں گا کی طرف سے یہ فالوئنگ سٹیٹمنٹ جو آپ کے سامنے ہے that was given اور وہ سٹیٹمنٹ تھی وی بلیو دی سافٹ ویئر ڈیزائن ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ پروسیس وی یوز آر بیسڈ آن سالڈ کوالٹی all future فیوچر of software سافٹ ویئر ول کنٹینیو ٹو بی further اچھے اس کے باوجود یہ پروبلم بیچ میں پیدا ہو گیا یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک جو کچھ اسٹڈی کیا اس سے پہلے ہم یہ کہتے رہے کہ اچھا ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے اچھی کوڈنگ کیسے کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ امپریشن نہیں بلڈ ہونا چاہیے کہ اگر ہم وہ ساری چیزیں بالکل پرفیکٹ کریں ڈیزائن بھی بالکل پرفیکٹ ہو آرکیٹیکچر بھی پرفیکٹ ہو آپ کی کوڈنگ بھی بالکل پرفیکٹ ہو ٹیسٹنگ بھی بالکل پرفیکٹ ہو تو آپ ایک پرفیکٹ سافٹ ویئر آپ پروڈیوس کر دیں گے a, آپ کے ذہن میں یہ دس از اے دس کین ہیپن ایٹ ابھی تک ہمارے ایکسپیرینس میں دنیا میں جتنے لوگ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں کسی کے ایکسپیرینس میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایسا سافٹ ویئر پروڈیوس کیا گیا ہو باوجود ان تمام ایفرٹس کے جس میں بعد میں کوئی ڈیفیکٹ نہ آیا ہو اس سے پہلے جب ہم انسپیکشن اور ڈیفیکٹس اور ٹیسٹنگ کی ہم نے بات کی تھی پچھلے میں تو یاد ہو کہ میں نے جو میکسمم آپ کی جو ڈیفیکٹ موول ایفیشنسی جو آپ اچیو کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا تھا یو مے اچیو آپ نائنٹی 97-98% ایٹ پرسینٹ بٹ دیر ول اسٹل بی اے چانس آف پوائنٹ ون پوائنٹ تھری پرسینٹ کے اس میں ڈیفیکٹس رہ جائیں اور وہ کسی وقت آپ کو بعد میں پریشان کریں گے اینڈ آف کورس جب وہ ڈیفیکٹ رہ جائیں گے ظاہر ہے کہ وہ اتنے ٹریویئل ڈیفیکٹس نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ساری کی ساری آپ کی انسپیکشن کے پروسیس سے اور ٹیسٹنگ کے پروسیس سے اور دوسری جو آپ کوالٹی کے آپ میجرز لیتے ہیں ان تمام پروسیسز سے وہ بچ کے نکل گئے ابھی بھی دے آر اسٹل دیر سو یہ بات امپورٹنٹ ہے یاد رکھنی ہے کہ ڈیفیکٹس آر گوئنگ ٹو بی دیئر اف یو آر گوئنگ ٹو رائٹ پروگرامز آپ کا ڈیفیکٹس سے بچت آپ کی نہیں ہے آپ اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہے ڈیفیکٹس کو آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا آپ کو ڈی کرنا پڑے گا آپ کو ان کو فکس کرنا پڑے گا بہرحال چلتے ہیں ایک بار پھر اے ٹی ٹی کی طرف اور ذرا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کیا سبق سیکھا دیر پروبلی امپرووڈ دیر پروسیسیز اینڈ ایوری اور اپنی کوالٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کی مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ کا پتا نہیں ہے لیکن آئی کین اونلی میک اے گیس کے پروبلی بلینس نائنٹی ایٹ میں آٹھ سال بعد problem ہیڈ ایندر پرابلم واز کہ ان کا جو سسٹم تھا جس سے آپ کے بینکس آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ ہے کہ ابھی آپ نے شاید دیکھے ہوں کہ آپ اپنا کارڈ لے کی جاتے ہیں بینک میں وہاں پر ایک مشین لگی ہوتی ہے یو انسرٹ دیٹ کارڈ مشین اور اس سے وہ آپ کو اگر آپ نے کچھ کیش وغیرہ وڈرا کرنا ہے تو وہ اس طرح آپ کو وہ اجازت دیتی ہے بیلنس آپ دیکھ سکتے ہیں اور کام اس طرح کر سکتے ہیں اور یہ اے ٹی این مشین جو ہے یہ سارٹ آف نیٹ ہوتی ہے ضروری نہیں کہ جس برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہو صرف اسی ایٹی ٹی مشین سے اے ایم مشین سے آپ یہ اپنا اکاؤنٹ وغیرہ یا پیسے وغیرہ سے نکلوا سکیں آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں اگر دینک از کنیکٹ تو آپ وہاں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں تو دے نیٹورک کریڈٹ کارڈ جو پروسیسنگ کا جو وینٹ ڈاؤنٹی ایٹ وینٹ ڈاؤنٹی 26 آر 26 گھنٹے کے لیے دا سٹم واس ڈاؤن یو کین ویل امیجن وٹ واز دا کاسٹ اینڈ ڈسپائٹ آل دیک جو پہلے انہوں نے سبق سیکھا ایک نو گھنٹے کی آؤٹ سے اس کے بعد اپنے اپنی کوالٹی کے پیرامیٹرس کو بہتر بنانے کی کوشش کی سب کچھ کیا اس کے باوجود دیر واز دس ایرر وچ کاسٹ دس پرابلم کے چھبیس گھنٹے کے لیے ان کا سسٹم ڈاؤن ہو گیا سو ان سرٹن کیسز یہ جب ہم بڑے سسٹمز کی بات کرتے ہیں اور انٹرپرائز سسٹم کی بات کرتے ہیں ایسے سسٹم جو بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہوں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوں تو ان میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو آئی مین دیسٹ کین بیوج ان ٹرمس آف منی ایک بے انتہا نقصان ہو سکتا ہے اور اس نقصان کی وجہ سے ڈی بگنگ ٹیم پہ جو مینٹنس ٹیم پہ اس پہ پریشر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جلدی سے جلدی اس ایرر کو فکس کرنا ہے یہ تو مانیٹری کاسٹ کی ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ بھی کاسٹ ہو سکتی ہے فرض کریں آپ کا ہاسپٹل کا سسٹم ہے جو کسی قسم کی کسی خاص مشین کو کنٹرول کر رہا ہے اس مشین کو کسی کریٹیکل پیشنٹ پہ آپ نے لگایا ہوا ہے اور وہ مشین سافٹ ویئر کی وجہ سے فیل ہو جاتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو آل کائنڈ آف ڈفرینٹ پرابلمس کین بیئر اور ونس اگین دی آئیڈیا ریئلی از کہ جو ہی آپ کو کسی پرابلم کو پتہ لگے کہ یہ کوئی پرابلم ہو گیا ہے سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہے کوئی سسٹم میل فنکشننگ کر رہا ہے آپ نے اس کے روٹ کو تک پہنچنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ جو ڈی بگنگ جو ہے جس پروسس کی میں نے ابھی بات کی کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے یہ کیا چیز ہے اسی سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے اور بیسکلی وٹ وی ول ٹاک اباؤٹ از دی آرٹ اینڈ سائنس آف ڈی بگنگ یہ ڈی بگنگ جو ہے یہ ایک آرٹ کے طور پہ سے لیا جاتا ہے لیکن ایکچولی اٹ از آلسو ا سائنس سو آئی مین اف یو ٹیک اے سائنٹیفک اپروچ دین یو آر ڈیبگنگ وڈ بیٹر اف یو ہیو ایکسپیرینس آبویسلی جتنا اس میں ایکسپیریئنس آئے گا کسی شخص کا جتنا اس کو پرابلمس کے بارے میں پتا ہوگا اس نے پہلے پرابلمس دیکھے ہوں گے اتنا اس کے لیے آسان ہوگا اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا کیونکہ شاید اس طرح کی ملتی جلتی چیز کسی اور سسٹم میں یا کسی اور کانٹیکس میں اس کی نظر سے گزر چکی ہوگی تو بہرحال مختلف لوگ جو ہوتے ہیں مختلف ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں اپنی ہیورسٹکس ڈیولپ کر لیتے ہیں ڈی بگنگ کے لیے سو دیٹ از وائی دس ڈی بگنگ از آلسو این آرٹ ایک اچھا ڈی بگر جو ہے اس کی اچھے ہیورسٹکس ہوتے ہیں ایک جو ڈی بگر جو ایسا ہو جس کو جس نے اچھی ہیورسٹکس ڈیولپ نہ کیے ہوں تو اس کے لیے ڈی بگنگ مشکل کام ہوتا ہے اس کو ڈی بگ کرنے میں چیزوں میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ڈی بگنگ لائک اے سیٹ اٹ از این آرٹ ایز ویل ایز اے سائنس میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا آرٹ کے حوالے سے بعض کا دس از سم ایک سائیکولوجیکل ایک چیز بھی ہوتی ہے یو بیسکلی مس دی جو آپ کے سامنے جو چیز ہو جہاں پر غلطی ہو وہ اس کی طرف آپ کی نظر نہیں جاتی بعض کا ذہن میں آپ یہ چیز سوچ لیتے ہیں کہ یہاں پر تو پرابلم ہو ہی نہیں سکتا اور جب آپ ذہن میں یہ چیز سوچ لیں تو آپ مختلف جگہوں پہ آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور جو سورس سو آف دا پرابلم ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا جس کو چراغ تلے اندھیرا بھی کہا جا سکتا ہے اس سلسلے میں یو جب ہم ڈی بگنگ کرتے ہیں تو دیر آر آل یوزفل ٹیکنیک آپ اپنے کسی دوست سے کسی ساتھی سے بات کریں اسے کہیں کہ یہ ذرا ایک نظر میرے کوڈ کو دیکھ لو تو بعض کا اسی سے بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ اس طرح کی بات پہلی بار شاید انیس میں میں ایک جگہ بیٹھا کام کر رہا تھا تو میرا باس کیم ٹو می فخر لک ڈیٹ می اس نے کہا کہ کیا بات ہے پچھلے کئی گھینٹوں سے میں ایک پرابلم کو فکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی آئی مین کیا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں you need another pair of eyes دو آنکھیں تمہیں اور چاہیے دین آئی ریئلائز دیٹ ہی واز آفرنگ کہ بھئی تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو تم شاید کسی آبیس چیز کو مس کر رہے ہو اف یو نیڈ ہیلپ آئی کین اسکین تھرو دس کوڈ اینڈ دین لیٹ یو نو آپ نے اپنا باعث ایک بلڈ کر لیا ہوتا ہے آپ نے ایک چیز اپنے ذہن میں بنا لی ہوتی ہے اور آپ کو وہ چیز سامنے کی بات نظر نہیں آتی تو یو نو دوز کائنڈ آف تھنگس دے بیسکلی ہیلپ اے اگر آپ اپنا ذہن کو انبائسڈ ہو کے سوچیں اور اگر اس کے باوجود آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی تو اپنے کسی دوست سے مشورہ کر لیں کسی دوست کو دکھا دیں کسی کلیگ کو یہ چیز دکھا دیں کہ یار اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لو تمہیں یہاں پر کوئی پرابلم نظر آتا ہے کہ نہیں اس کی ایک کلاسیکل ایگزیمپل یہ ذرا سکرین پہ دیکھتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے وچ واس پوسٹ آنٹن بورڈ اور اس میں جو کوڈر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہ پروگرام جو ہے یہ کمپائل نہیں ہو رہا اچھا یہ ذرا تھوڑی سی ایک مختلف نیچر کی پرابلم ہے کیونکہ یہ کمپائلر نے آپ کو یہ چیز بتا دی ہے کہ یہ پروگرام کمپائل نہیں ہو رہا اور اس میں اس لائن پہ پر پر پرابلم ہے بٹ دی کوڈر کوڈ ناٹ فگر دس تھنگ آؤٹ کہ اس میں پرابلم کیا ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا اینڈ ایکچولی وین دس پرابلم واز پوسٹڈ آن دی بلٹن بورڈ اس کے بارے میں اس میں جو غلطی کے بارے میں مختلف لوگوں نے تقریباً پانچ مختلف لوگوں نے اپنی رائے دی کہ اس میں یہ غلطی ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہ کورٹ نہیں کمپائل ہو رہا ان پانچ میں سے صرف ایک نے ٹھیک بات کی تھی باقی چار نے غلط بات کی تھی وہ دیٹ واز ناٹ دا اور اگر آپ اس کوڈ کو ذرا غور سے دیکھیں تو شاید آپ بھی اس ڈیفیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کیونکہ یہ ڈیفیکٹ بڑا سمپل سا ڈیفیکٹ ہے یہ سینٹیکس کا ڈیفیکٹ ہے یہ سیمینٹک کا ڈیفیکٹ ہے ہی نہیں لیکن بظاہر پہلی نظر میں یہ ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا یہ ڈیفیکٹ کیا ہے کہ یہ وائل سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں آپ آئی کی ویلو کو انیشلائز کر رہے ہیں پھر چیک کر رہے ہیں کہ آئی از لیس دین 10 اور پھر آئی کو انکریمنٹ کیا جا رہا ہے اور بیچ میں کچھ کام کیا جا رہا ہے بٹ اصل میں یہ وائل کی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اس کا سینٹیکس غلط ہے یہ سینٹیکس فور کا سینٹیکس ہے یہ وائل کا سینٹیکس تو ہے ہی نہیں لیکن جب اوپری نظر سے اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ چیز فوری طور پہ مس ہو جاتی ہے اور اس کی میں نے جس طریقے سے بات کی کہ کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ اس پرابلم کو پانچ لوگوں نے کہا کہ اس میں یہ خرابی ہے یا اس کو اس طریقے سے دیکھیں تو شاید آپ کو خرابی نظر آ جائے پانچ میں سے چار نے یہ آبیس پرابلم سامنے کی بات نظر نہیں آئی ایک کمپائلر بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ دیر از اے سینٹیکس کے باوجود یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ سینٹیکس کیا ہے کہ یہ ہم نے فور کا کنسٹرکٹ وائل میں یوز کر لیا ہے لیکن جس طریقے سے میں نے بات کی کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ بعض اوقات اوبیس چیزوں کو مس کر دیتا ہے اور ہم یہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ڈیپ روٹڈ پرابلم کیا ہے ہم یہ چیز سوچ ہی نہیں سکتے بعض اوقات یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم اتنی بیسک غلطی بھی کر سکتے ہیں یہ ذہنی طور پہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایف ایس سی کا میرا امتحان تھا تو اس ایف ایس سی کے امتحان میں دیر واز جو میں سولو کر رہا تھا یہ انٹرمیڈیٹ کا جو بورڈ کا اگزام تھا اب اس کا جواب غلط آ رہا تھا اینڈ آئی نیو دیا سر کیونکہ میں نے وہ سوال کئی بار کیا ہوا تھا تو مجھے یہ پتا ہے کہ میں اس کو غلط کر رہا ہوں میں نے اس کو چار بار چیک کیا لیکن میں آئی کڈ ناٹ فائنڈ دی ایرر گھر جا کے جب میں نے اس کو دیکھا کیا غلطی کیا ہے میں اٹھارہ جمع نو جو ہے وہ ستائیس کی بجائے میں اٹھائیس کر رہا تھا اور میں نے چار بار اس اپنے سوال کو چیک کیا چاروں بار میں نے اٹھارہ جمع نو اٹھائیس کیا اور اس کو میں نے یعنی کہ بیسیکلی آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی نہیں سکتی آتی ہی نہیں ہے یو ایکسپٹ اس چیز کو نہیں کرتے کہ جی اس طرح کی بیسک غلطی آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو آپ سکپ کر جاتے ہیں یہ ڈی بگنگ میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اصول ہے کہ آپ ذرا اپنے کھلے ذہن سے دیکھیں اور اگر آپ کو کچھ پرابلم ہو رہا ہے نظر نہیں آ رہی چیز تو اپنے ساتھی دوست کلیک سے مشورہ کریں انہیں بھی اس چیز کو دکھا لیں بہرحال ذرا اس کی سائنس کی طرف بھی آتے ہیں کہ اس، اس میں سائنس کیا ہے؟ اس سائنس کے حوالے سے ایک, ایک ایکسیڈنٹ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا پہلی گلف وار میں انیس سو میں ایک امریکن فوج نے ایک میزائل فائر کیا جو اپنے نشانے کو ہٹ کرنے کی بجائے وہ جو تھا فوری طور پہ زمین میں دھنس گیا جہاں سے فائر کیا گیا تھا اس کے قریب ہی جا لگا اور میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ پیٹریٹ مسائل جو امریکن فوج کے پاس تھے اس وقت دیور کنٹرولڈ بائی ایمبیڈڈ سافٹ ویئر کمپیوٹر ان کے بیچ میں اس کے سسٹم لگا ہوا تھا جس سے یہ ساری چیز کنٹرول ہوتی تھی اور وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے تھے ان کو ڈائریکٹ کرتا تھا سافٹ ویئر کہ کس طریقے سے کیسے کہاں پر مڑنا ہے اور کس طریقے سے جانا ہے یہ جو ہمارے جو اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمبیڈڈ سافٹ ویئر ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو انالائز کرنا اس کو دیکھنا اور پھر ڈٹمن کرنا کہ اس میں کوئی پرابلم ہے کوئی ڈیفیکٹ ہے تو کس جگہ پہ ہے کیونکہ اس میں بیسیکلی یہ ریل ٹائم سسٹمز جس میں بہت سارے سگنلس آ رہے ہوں اور ان سیگنلز کو اکٹھا کر کے Concurrent programming کے problems اس میں پیدا ہو جاتے ہیں شاید اگر آپ آپریٹنگ سسٹمس میں شاید آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں یا آپ یہ چیزیں دیکھیں بہرحال اینی anyway, جب وہ accident ہوا اس ایکسیڈنٹ کے 8 منٹ کے اندر اندر within 8 ایٹ منٹ آف دیٹ ایکسیڈنٹ اسرائیلی سائنٹسٹ دے ڈیٹیکٹڈ دا پرابلم اینڈ دے ہیڈ اے فکس فار دم آٹھ منٹ کے اندر انہیں پتا لگ گیا کہ یہ پرابلم کیا ہے اور انہوں نے فکس کر دیا یہاں پر میرا مقصد قطن اسرائیلی سائنٹسٹ کی تعریف کرنا نہیں ہے مقصد صرف یہ بات بتانا ہے کہ اگر آپ سائنٹیفک اپروچ لیں تو آپ پرابلم کی تہ تک آپ جلدی پہنچ سکتے ہیں اور وہ سائنٹیفک اپروچ کیا ہے اب ہم آگے چل کے اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے یہ سائنٹفک اپروچ لینے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پرابلمز کی مختلف شکلوں کے بارے میں پتا ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ پرابلم کس کس صورت میں کس طرح سے پرابلم آتا ہے اور اس کی سیمٹمز کیا ہیں تو یہ پرابلم کی کلاسز کی طرف ہم ذرا تھوڑی سی بات کریں گے سمٹمس کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا یہ سمٹمس اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے اگر ایک شخص بیمار ہو گیا اسے say, بخار ہو رہا ہے بخار جو ہے دس فیور از اے سمٹم آف سم پرابلم فیور سے فیور ہوتا ہے تو سمٹم تو ہے اب جو ہے جو ڈاکٹر جس کے پاس آپ جائیں گے معائنہ کرے گا تو وہ اس سمٹمس کو بخار کے ساتھ کچھ اور آپ کا معائنہ کر کے فزیکل وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اصل میں بیماری کیا ہے تو بیسیکلی ڈی بگنگ کرتے وقت یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون سا پرابلم جو ہوتا ہے اس کی کیا سمٹمس ہوتی ہیں اور پھر آپ اس سے اپنی بات آگے چلا سکتے ہیں وہاں سے ان سمٹمس کو دیکھتے ہوئے یو کین نیروڈ یور ریسرچ کہ میرا یہ پرابلم شاید اس طرح کا پرابلم ہے تو جب اس طرح کا پرابلم ہے تو یہ اس جگہ پہ یہ پرابلم آ سکتا ہے تو اب ہم جو اگلی جو ہم گفتگو کریں گے ہم ان سیمٹمز کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ مختلف پرابلمس کیا ہوتے ہیں ان کی کلاسز کیا ہیں ان کی سمٹمس کیا ہیں اور پھر ونس وی انڈرسٹینڈ دو سمٹمس وتھ سرٹن ایگزامپلس دین وی ٹاک اباؤٹ کہ ان پرابلمس کو پھر فکس کیسے کیا جا سکتا ہے تو آئیں چلتے ہیں یہ ذرا کچھ سیمٹ اور کچھ پرابلم کی کلاسز کو اور پھر ان کی سمٹمس کو پہلی جو بگ کی کلاس ہے دیٹ از میمری اور ریسورس لییک یہ میمری اور ریسورس لیک کیا ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں میمری لیک بگ از ون ان وچ میمری از سم ہاؤ ایلوکیٹڈ فروم ایڈر دی اپریٹنگ سسٹم اور این انٹرنل میمری پول بٹ never ڈی ایلوکیٹڈ وین دی میمری از فنشڈ بینگ used تو جب آپ نے ایک بار میموری کو ایلوکیٹ کر لیا اس کے بعد اس کو واپس آپریٹنگ سسٹم کو یا ہیپ کو یا جو بھی آپ کا میکنزم ہے اس کو وہ میموری واپس نہیں کی گئی تو اس وجہ سے یہ ایک طریقے سے میمری جو سسٹم کے پاس یوزیبل میمری ہوئی وہ کم ہو جاتی ہے تو دیٹ از میموری لیک اس کی سمٹمس کیا ہیں میموری لیک اگر آپ کو کون سا ایسا پرابلم ہے جو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ شاید دیر از میمری لیک ان دا سسٹم سمٹمس آف میمری اور ریسورس لیگ انکلوڈ سسٹم سلو ڈاؤن کریشز اکر اکر لی اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اینڈ ادر اور سمٹمس سو بیسکلی یہ دو اس کے مین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی سسٹم میں کہ آہستہ آہستہ سسٹم کی پرفارمنس سلو ہوتی جا رہی ہے اگر سسٹم کی پرفارمنس سلو ہوتی جا رہی ہے دیر از این انڈیکیشن کہ یہ میمری لیگ تھی اور اگر آپ کا سسٹم کافی عرصہ چلنے کے بعد کریش ہونا شروع ہو گیا ہے کریش ہو جاتا ہے پھر چار دن چلتا ہے پھر کریش ہو جاتا ہے دیٹ اگین از اے سمٹم لیڈنگ ٹو میموری لیک سو یہ دو خاص اس کی سمٹمس ہیں یہ میموری لیک جو ہے یہ کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے اس چھوٹے سے پروگرام میں I mean, this, uh, تو یہ میں جو جو دیا گیا ہے وہ, کرتے ہوئے ایک جس میں وہ دی, اور اس کو انشلائز کر دیا زیرو کے ساتھ اب یہ پروگرام کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں if uh, is error and condition, there, if there is some error uh, in the program, so in that particular case, what you do is you output this message and return from this function. Otherwise, if there is no error, you do what you have to do. You do the whole thing. After that, you delete the buffer and then you return from this code with OK code. تو ریٹ اس فنکشن سے آپ نے کیا اوکے کیس میں پہلے جب دیر واز این ایرر تو آپ نے ریٹرن کیا کیس میں آپ نے کہا کہ یہ فیلئر کوڈ کر دیا اچھا اب اس پروگرام میں یہ خاص طور پہ دس از اے ٹیپیکل اگزامپل آف میموری لیک دس از ا ہارڈ کائنڈ آف میمری لیک بیکاز اس میں کبھی میمری لیک ہے اور کبھی میموری لیک نہیں ہے نارمل Normal دیر از نو میم لیک بیک بفور یو you یو آر ڈیلیٹنگ دس بفر بٹ ان کیس وین دیر از دس ایرر جو کنڈیشن میں چیک کی جا رہی ہے اگر وہاں پر ارر آتی ہے تو یو آر جسٹ آؤٹ پٹنگ message میسج ایرر اور اس کے بعد یو آر لیونگ دس this ود آؤٹ ڈلیٹنگ دس بفر جب آپ error کے case میں اس function سے باہر نکل جائیں گے دین یہ جو buffer جو آپ نے کریئٹ کیا تھا this will become garbage it is not returned back to the operating system so this is an example of memory leak a typical example of memory leak this is from this way memory leaks can be done and this is classical example hai. let's look at another case of memory leak this is yet another classical example which can be done by memory leaks and coding is se ki ja hai. there is this uh, class in this class in the کنسٹرکٹر we have created this new string اس کا جو ڈیٹا میمبر ہے جو, جو ہے جو اسٹرنگ جس میں آپ نے اسٹور کرنا ہے یہاں پر آپ نے کنسٹرکٹر میں اس کے لیے میمری ایلوکیٹ کر in the destructor obviously when you go out you are deleting that string so that is supposed to be the right way of doing things but in the other member function what are you doing is you are ایلوکیٹنگ new memory area to the دا سیم پوائنٹر ایسٹرنگ اور اس سے کیا ہوا کہ جو آپ نے جو کنسٹرکٹر میں جو میمری ایلوکیٹ کی تھی جو ایسٹرنگ جس میموری ایریا کو پوائنٹ کر رہا تھا اب ایسٹرنگ کسی نئے میموری ایریا کو پوائنٹ کر رہا ہے جو آپ سیٹ اسٹرنگ کے کیس میں جس کو آپ نے ایلوکیٹ کیا ہے سو so, جو پرانا جو میمری ایریا تھا سنس دیٹ واس ناٹ ڈلیٹ دیر فور اٹ بیکمس گاربیج اینڈ دیر یہ جو میمری لیک قسم کا جو پرابلم ہے دس از اے ویری ہارڈ پرابلم ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ ایکچولی یہ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پہ اس کا رزلٹ جو ہے سامنے نہیں آتا یہ اکثر ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے میں نے کہا کہ اس کی سمٹمس کیا ہیں کہ یہ سسٹم چلتے چلتے سلو ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد کافی عرصے کے بعد شاید کریش بھی کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اس کی سمٹم ہے اور جب یہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے جہاں پر کریش کیا ہو سکتا ہے کہ میموری لیک اس سے کہیں پیچھے کسی اور وجہ سے ہو رہی کسی اور فنکشن میں یہ میموری لیک ہو رہی ہے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کریش یہ کہیں اور جا کے کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر اب آپ کے پاس میموری اتنی گنجائش ہے ہی نہیں رہ گئی کہ یہ میموری آپ کے پاس ہو آپ ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سسٹم کریش ہو جاتا ہے اینڈ سنس اٹیکس اے لانگ ٹائم ٹو ریپروڈیوس تو یہ والا جو پرابلم جو ہے اس کو ایکچولی ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کافی عرصے کے بعد یہ فینومینا یہ بہیویئر سامنے آتا ہے دو ہم نے اس کی جو ایگزامپل دی تھی دیز آر دی کلاسیکل ایگزامپل ان دونوں ایگزامپلس میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پروگرامر نے اپنی طرف سے میمری لیکس کے اگینسٹ ٹھیک طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی ہے فنکشن سے باہر نکلتے وقت جو اس کی لوکل میمری تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا یا جو میموری کنسٹرکٹر میں بنائی وہ ڈسٹرکٹر میں ڈیلیٹ کر دی وہ آپریٹنگ سسٹم کو واپس کر دی یا میموری پول کو واپس کر دی لیکن یہ ہو جاتا ہے اور اکثر یہ مشاہدے میں آتا ہے یہ کوڈ اس طریقے سے لکھا ہوا دیز آر ٹو کلاسیکل جس میں ان انٹینشنلی بیچ میں سے کہیں سے آپ فنکشن کے بیچ میں ریٹرن ہو گیا یا اسی طریقے سے کوئی بغیر وہ ریٹرن کیے آپ نے میمری دوبارہ ایلوکیٹ کر دی تو میمری لیک پیدا ہو گئی بہرحال کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹینٹ چیز آپ کے لیے کیا ہے ٹو انڈرسٹینڈری لیک کی سمپٹمس کیا ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو میموری لیک جو ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے تو کس جگہ پہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو then you will be able to detect this problem آئیے چلتے ہیں ذرا دوسری کلاس کی طرف دیکھتے ہیں کہ what is the second class of bugs دوسری ٹائپ آف ارر دوسری of is logical آف ایرر لاجیکل کیا ہوتی ہیں لاجیکل کریکٹ بٹ ڈز ناٹ ڈو وٹ یو ایکسپیکٹ بیسکلی لاجیکل ایکچولی تو اس میں ہر قسم کی ایرر آ سکتی ہیں لیکن وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سم اسپیسیفک ٹائپس آف اررز اور لاجیکل اررز میں بھی ہم ان کو مختلف کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کریں گے سو لاجیکل ایررز جو بیسک سمٹمس جو ان کی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ دے آر کوٹ بیکاز دی کوڈ از مسبیونگ ان اے وے دیٹ ازنٹ ایزیلی ایکسپلینڈ دا پروگرام ڈزنٹ کریش بٹ دی فلو آف پروگرام ٹیکس آڈ برانچ تھرو دا کوڈ اینڈ دی ریزلٹ آر اوپوزٹ آف وٹ از ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ نو آبیس سمپٹمس آف کرپشن سو بیسکلی آؤٹ پٹ آپ کو عجیب و غریب نظر آتی ہے لیکن آبویئس سمٹمس آف کرپشن کو عجیب و غریب آپ کو اس میں بیچ میں نظر نہیں آئیں گے آپ کو اس کے پیتس جو فالو کر رہے ہیں وہ کچھ عجیب و غریب طریقے سے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے سو دیز آر دی kind of logical ایرر جو ہوتی ہیں اور یہ ہر پروگرام میں بیسکلی دس از دی بیسک ذرا اس کی ایگزامپل ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ونس اگین اے کائنڈ آف اے کلاسیکل ایگزامپل جو اکثر یہ اس طرح کی لاجیکل ایرر ہو جاتی ہے یہ لاجیکل ایرر کیا ہے ان پٹ از between ون اینڈ ٹوینٹی اور یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ یہ اس وقت کوئی کام کرنا ہے جب یہ ان پٹ از بٹوین ون ٹو اور پھر 15 ٹو 20 یعنی کہ گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ کے لیے دس ول بی دی else پارٹ اور ایک سے لے کے دس تک اور پندرہ سے لے کے بیس تک دس از دا مین کورس ایک سے کم ہو یا بیس سے زیادہ ہو یا بٹوین 11 اینڈ 14 ہو تو دیٹ از دی ایل پارٹ سو یہ ایک بیسکلی لاجک ہے جو لکھنے کی کوشش یہاں پر کی گئی ہے اور اس میں یہ اف کنڈیشن از لائک دس If input is greater than equal to 1 and input is less than equal to 10. So this is the first part. That is input has to be between 1 and 10. And input is greater than equal to 15 and input is less than equal to 20. So second part is that inputs are 15 and 20. Have you identified, have you figured out what the error is? Let's do this again. My idea is that once again, this is a very common mistake that happens. اور وہ کیا ہے کہ کی یہ درمیان میں یہ جو دو کمپونیٹس ہیں جس میں ایک سے لے کے دس تک اور پندرہ سے لے کے بیس تک جو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے اس کے درمیان میں اینڈ کی کنڈیشن ہے اگر اب اس کو یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نمبر فرض کریں ہم نے پانچ لے 10 So, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اینڈ کی بجائے اور ہونا چاہیے تھا اور یہی اس میں لاجیکل ایرر ہے اور یہ ایک بڑی کامن سی لاجیکل ہے اس کی سمٹم کیا ہے جب آپ کوٹ کو چلائیں گے یہ کبھی بھی جو کوٹ جو ہے یہ اف والا پارٹ جو ہے اس کے بیچ میں کبھی نہیں جائے گا فرسٹ کنڈیشن ول نیور بی ٹرو بیکازلی اور اس کے درمیان میں اینڈ لگا ہوا یہ بیسکلی لاجیکل ایرر جس طریقے سے میں نے بات کیٹ ادر کائنڈ آف لاجیکل آلسو بٹ یہاں پر پوائنٹ uh, یہ کہنے کا تھا کہ these are one of the this the example that we just saw this was one of the most common kind of logical errors یہ اکثر ہو جاتی ہے اس کی سمٹم کیا ہے کہ سمٹم یہ ہے کہ جو نارمل کیس ہے اس میں یہ کبھی نہیں جائے گا یہ جو ایلس والا پارٹ ہے جو ایکسیپشنل کیس ہے اس میں یہ کوڈ ہمیشہ جائے گا دیٹ بیسکلی مینس کہ اور اس کا کوز اینڈ اور اور میں بس غلطی ہو جاتی ہے کہ آپ جہاں پر اینڈ آپ نے کرنی ہے وہاں پر آپ اور کر رہے ہیں اور جہاں پر آپ نے اور کرنا ہے اور وہاں پر اینڈ کر رہے ہیں اس کا یعنی کہ ایک دوسری سمٹم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ایلف پارٹ میں کبھی نہ جائے اور ہمیشہ اور پارٹ میں جائے ان that particular کیس یہ بالکل اس سے الٹی کام ہو سکتی ہے جہاں پر اینڈ کی ضرورت وہاں پر آپ شاید اور لگا رہے ہیں اور دین اور کے کیس میں آپ نے سارے کیسز اس میں کور کر لیے سو دیز ول ایگزامپل آف logical errors اگلی اگزامپل جو ہم دیکھیں گے وہ بیسکلی دیٹ از این ایگزامپل آف کوڈنگ پرابلم کہ آپ نے انفارمیشن کو کوڈ کیا ہے اس کوڈ کرتے وقت کوئی چیز مس کر گئے ہیں ونس اگین اے ویری آپ کو آئے ہماری اکثر یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں دے مے بی کوائٹ میننگ فل اس کو اگنور کرنا بعض کا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے دوز آر سمپٹمز آف کوڈنگ کوزڈ by لیک آف اٹینشن ٹو ڈیٹیل پوری ڈیٹیل میں کوئی چیز دیکھنے کے بجائے اس میں تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے اٹینشن میں اور اس سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے اور اٹ کوز پرابلم لیٹس لک ایٹ ون ایگزامپل دی ایگزامپل از کہ اس میں دس فنکشن ایکسپٹ ان ان انٹیجر اور اس کو ایک سٹرنگ میں کنورٹ کرتا ہے جس طریقے سے 0, 1, 2, 3, 4 کو اگر نمبر ون ہے تو اس کو ون لکھے گا 2 ہے تو اس کو 2 لکھے گا سو اینڈ سو فور سو دس کنورٹ ٹو اسٹرنگ فنکشن اس کی ان پٹ از این انٹیریئر اینڈ آؤٹ پٹ از اے اب اس میں یہ جو ہم نے یہ کیس اس کا بلڈ کیا ہے کہ بیسکلی وین دی ویلو آف انٹیجر از ون یو نو آؤٹ پٹ ون وین ویلیو از ٹو آؤٹ اسٹرنگ از ٹو وین ویلیو از آپ کو جو آؤٹ اسٹرنگ میں جو ویلیو جائے گی از تھری فورتھ تو اپ ٹو نائن تو آپ کے ایک سے لے کے نو تک جو مختلف ڈیجٹس جو ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے کوڈ کر دیا ہے کہ جو نمبر نمیرک ویلو ہے اس کے اگینسٹ اسٹرنگ جنریٹ کر دیا ہے اب اگر اس پہ آپ توجہ دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر کوڈنگ میں ایک غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے ایک ڈیجٹ کو مس کر دیا ہے and that is zero. ایک سے لے کے نو تک ساری ڈیجٹس تو لکھتی لیکن بیچ میں سے ٹو زیرو دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ ڈیجٹ دس ڈیجٹس نہیں لکھی نان ڈیجٹ لکھ اور اس کی وجہ سے دس از ونس اگین اے ٹیپیکل اگزامپل آف کوڈنگ پرابلم یہ جو کوڈنگ کی جو ایگزامپل ہم نے دیکھی جو کوڈنگ پرابلم کی ایگزامپل دیکھی دس از ون آف دی کلاسیکل ایگزامپلس آف کوڈنگ پرابلم اور اس کوڈنگ پرابلم میں یہ ہے کیا کہ جب آپ اس کو زیرو ان پٹ دیں گے اس فنکشن کو تو اس فنکشن نے کچھ نہیں کرنا بیکاز مین اس میں کوئی کیس ہی نہیں ہے زیرو کو ہینڈل کرنے کے لیے اٹ ول جس ریٹرن وین اٹ ریٹرنس تو آپ کا جس پروگرام میں جہاں سے آپ نے اس کو کال کیا ہے وہاں پر ایک انکسپیکٹڈ سا آپ کو ریزلٹ ملے گا کیونکہ پرانی ویلیوز جو بھی بفر وغیرہ کی جو اسٹرنگ کی پڑی ہے وہ ویلو ریسیٹ نہیں ہوگی وہ اتنی کی اتنی ہوگی اور اس میں جو آپ جو آؤٹ آپ جو دکھائیں گے جو آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی وہ آؤٹ ایک عجیب و غریب قسم کی آؤٹ ہوگی بلیک باکس آپ نے ٹیسٹنگ کی آپ کو ایک عجیب سی آؤٹ پٹ نظر آئی پروگرام نے کریش نہیں کیا کسی طرح اور پرابلم نہیں ہوا دس از اے ٹیپیکل کیس کہ آپ نے کوئی بیچ میں سے جو کوڈ کرتے وقت انفارمیشن کو آپ نے کوئی انفارمیشن کوئی پیس مس کر دیا ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس بڑی پیسز آف انفارمیشن ہو ایک آپ کے پاس ڈومین بڑی ہو اس میں سے ایک آدھ کوئی چیز چھٹ جاتی ہے اور پھر جب آپ اس چیز کے لیے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا کبھی وہ پروگرام اس چیز کے لیے وہ چلتا ہے تو وہاں پر وہ چیز عجیب و غریب طریقے سے بیہیو کرتی ہے ونس اگین یہاں پر یہ دیکھ کہ آپ پروگرام نے کریش نہیں کیا اس میں کوئی چیز نہیں ہوئی کیونکہ وہ بفر جو پرانا جو پہلے پڑا تھا وہ آپ کے پروگرام میں ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے لیکن اس میں جو ویلو ہے آج ہماری یہ ڈیبگنگ کے سلسلے میں جو گفتگو جو ہے کلاسز کے بارے میں یہ ایک لمبی گفتگو ہے جس کے بارے میں سمجھنا امپورٹینٹ ہے اگر آپ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے ان کے سمٹمس کو آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے ڈیبگنگ کا پروسیس آسان ہوگا ڈیبگنگ اس کو کرنا آسان ہوگا uh, اس گفتگو کو انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں کنٹینیو کروں گا لیکن کیونکہ اب میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک نظر ہم یہ دیکھ لیں کہ آج ہم نے کیا باتیں کی تو ایک نظر آف وٹ وی ڈیڈ ٹوڈے آج ہم نے جو ٹاپک شروع کیا وہ ڈیبگنگ کا ٹاپک تھا ڈی کیا چیز ہے بیسیکلی سافٹ ویئر میں آپ کے سسٹم میں کوئی ڈیفیکٹس ہوں ان ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ان ڈیفیکٹس کو ریموو کرنا اس چیز کا نام ڈی بگنگ ہے تو وین اے ڈیفیکٹ از رپورٹڈ یہ رپورٹ کس وقت ہو سکتی ہے یہ آپ کے ٹیسٹنگ کے پروسیس کے دوران بھی ہو سکتی ہے جب آپ کی ٹیسٹنگ ٹیم ٹیسٹ کر رہی ہے اس وقت بگ میں بھی رپورٹڈ وہ کہتے ہیں کہ دی دس از ڈیفیکٹ ان جس طریقے سے لکھا گیا ہے آپ کی جو ریکوائرمنٹ یا جو آپ کی جو بتا رہی ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے دس از ناٹ کمپلائڈ ٹو دیٹ ایکسپیکٹڈ بہیویئر سو اب باغی از رپورٹ اسی طریقے سے یہ اس ٹیسٹنگ کے اسٹیٹ پہ آ ہے یا یہ سسٹم پروڈکشن میں چلا جائے اور آپ کی مینٹنس کے حوالے سے ایکٹیویٹی چل رہی ہو وہاں سے کام کرتے کرتے کسی نے کہا کہ جی آپ کا سسٹم کریش ہو گیا اس بارے میں انفارمیشن ہونا کہ ڈیبنگ کیسی کی جاتی ہے کیوں یہ امپورٹنٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اف یو ہیو ایور ریٹرن پروگرام آپ کو اس میں ڈیفیکٹس آئیں گے اور آپ کو ان کو ڈیفیکٹس کو دور کرنا پڑے گا لیکن جہاں تک میں نے اے ٹی وغیرہ کی ایگزامپل دے کے سمجھانے کی یہ کوشش کی تھی کہ جب یہ سسٹم پروڈکشن میں چلا جاتا ہے اس وقت جب ڈیفیکٹ آتا ہے تو اس ڈیفیکٹ میں آپ کے پاس یو آر رننگ اگینسٹ دا کلاک تو آپ کو جلدی سے جلدی اس پرابلم کو فکس کرنا ہوتا ہے بیکاز ایوری سیکنڈ ایوری منٹ اور ہر گھنٹہ جو گزر رہا ہوتا ہے وہ اس کی کاسٹ میں ایڈ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سسٹم کی وجہ سے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہر ایک ایک انتہائی پریشر میں ہوتا ہے اور جلدی سے جلدی اس پرابلم کو فکس کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ ڈی بگنگ کی سائنس کو سمجھنا ضروری ہے ڈیبگنگ کی سائنس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پرابلم کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان پرابلم کی کلاسز کیا ہیں اور ٹیپیکل ان کی سیمٹمز کیا ہیں اور کیسے وہ اوکر ہوتے ہیں کون سی ان کی ایگزامپلس کیا ہیں اف یو انڈرسٹینڈلی بی ایبلٹیفائی کہ شاید یہ اس طرح کا پرابلم ہو اور اس طرح کا پرابلم ہو تو وٹ آر دیز دیٹ یو نیڈ ٹو لوکیٹ اینڈ دین یو ول بی ایبلیا آج کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی بار اس گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور اسلام علیکم